اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنین الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذالك فلیس من اللہ فی شیئ اللہ انتکو من منحمت و حسر قوم اللہ نفسہ ومسیر صورت اعلی عمران کی آیت نمبر اٹھائیس سے ہم آج سبق کا آغاز کر رہے ہیں ماقبل میں آیات توحید بیان ہوئی اس کے بعد پچھلی دو آیتوں میں سمرا کہ اگر الہ اللہ ہے تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ ہے اور دعائیں اسی سے مانگنی چاہیے سمرا کے بعد کفار سے قطع تعلقی کا حکم دیا جا رہا ہے جی پچھلی آیت میں کہا گیا کہ آپ مشرقین سے بے رخی کر لیں اور اللہ کے آگے مناجات کریں اب مومنوں سے بھی کہا جائے کہ وہ کفار سے بے رخی کریں نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے ومفال ظالق اور جو شخص یہ کام کرے گا یعنی کفار کے ساتھ دوستی گہرا تعلق رکھے گا فلیس من اللہ فی شعی پس اللہ سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں بڑی سخت وعید ہے جی اللہ انتق منہم تقاتا مگر اس صورت میں کفار سے تعلق رکھ سکتے ہو کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا چاہو ان سے بچاؤ یعنی ایسے علاقے میں آپ ہیں جہاں کفار کی کثرت ہے جان کا خطرہ ہے تو ظاہری طور پر ان سے میل ملاقات اس حد تک تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو کفار سے دوستی سے جگہ جگہ منع کیا گیا ہے یہ قلبی تعلق سے منع کیا گیا ہے دلی تعلق قلبی تعلق یعنی رشتے ناتے کھانا پینا مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانا ان کی خیرخائی کرنا ویو حزرکم اللہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا پہنچنا بھی ہے کل انتخف معافی سدور کم میرے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہیں یعنی پوشیدہ طور پر دلی دوستی رکھو گے او تبدو ہو یا ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینے میں ہیں یا عالم اللہ تو اللہ اس کو جانتا ہے و یا یہ ما قبل کی علت ہے جی یعنی تم جو کچھ دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے واہ اعلی کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس عمل کی تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے کہ تم چھپ کر کافروں سے دلی دوستی رکھو یو ما تاج دو کل و تخویف ہے جی جو کفار سے ترک تعلق نہیں کرتے اور ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھتے ہیں خیر خائی ان کی کرتے ہیں مسلمانوں کے راز ان پر جا کر کھول دیتے ہیں جس دن پالے گا ہر شخص معاملت جو اس نے عمل کیا من خیر اچھا محزا سامنے و معاملت من ان اور جو عمل کیا اس نے برا وہ بھی سامنے اگر قلبی اور دلی تعلق کو فار سے رکھا وہ بھی سامنے آ جائے گا تو اس دن آرزو کرے گا لو انہ بئی کہ کاش اس کے درمیان بئ نہ ہو اور اس عملے بد کے درمیان آمدم بعیدن فرق ہوتا دور کا ویو حزیروں کو ملا نفسا ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے ان کن تم تو ہبون اللہ قبل سے تعلق کیا ہوگا جی کافر دوستی کے اہل نہیں تم کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کی پیروی کرو یا اگر میری اور میرے رسول کی بات مان کر کفار سے قطع تعلق کر لو گے تو یحببکم اللہ ملا بیا پھر نجران کے وفد نے کہا کہ ہم عیسا کی پرستش اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی پرستش سے پوجا پارٹ سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اس پر یہ آیت اتری جی یہ تفسیر ابن جریر نے لکھا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہود و نسارا کا دعویٰ تھا نہ نو ابنا اللہ و اہباہ ہم اللہ کے بیٹے یعنی اس کے محبوب ہیں ان کے اس قول کے جواب میں یہ آیت اتری کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو نبی آخر الزمان زمان کا پیروکار ہے میرے پیغمبر کہہ دیجیے اگر ہو تو محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا وہ یکفر لقم اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے کل اتی اللہ میرے پیغمبر کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی فعن طول یہ ہے تخویف جی پھر اگر وہ منہ مو موڑیں کس سے اتات الہی سے اور اتات نبی سے اگر وہ اعراض کریں کہ ہم نہیں کرتے اتات فعن اللہ علیہ کافرین تو اللہ بھی ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ان اللہفی آدما و لوہن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران چوتھی آیت توحید ہے جی نیز عیسائیوں کے جو توحید پر شبہات تھے مائی مریم کے متعلق حضرت عیسیٰ کے متعلق اور حضرت ذکریہ کے متعلق ان تینوں شبہات کا مشترکہ اجمالی جواب ہے جی اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے ان کو جواب دیا جی وہ حضرت عیسیٰ کو علا مانتے مائی مریم کی پوجا کرتے حضرت ذکریہ کو مسائب میں پکارتے وہ آگے آ رہا ہے جی سارا ان کے شبہات آ رہے ہیں اللہ اس کے جواب دیں گے بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو یا ابراہیم کے گھر والوں کو اور عمران کی اولاد کو العالمین جہان بھر کے لوگوں پر اس وقت کے لوگ مراد ہے جی جو اس زمانے میں ان کے وقتوں میں تھے ضروریتم بازوہ ممبازن یہ اعلی ابراہیم اور اعلی عمران سے حال واقع ہے جی کہ وہ سب اولاد تھے ایک دوسرے کی یہ ہے جی ان کے شعبے کا جواب وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اپنی پیدائش اور اپنی بکا میں دوسروں کے محتاج تھے اس لیے وہ معبود اور کارساز نہیں ہو سکتے نی ثابت ہوا کہ وہ سب کے سب بشر تھے ضروریت ام باز و حامم باز و سمیع علیم وہ سمی ل دعا نہیں تھے اور وہ علیم حال نہیں تھے ہر ایک کی بات اور ندا کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا اللہ ہے یہ جواب ہے جی ان کے شبے کا انہیں ہم نے مستفیٰ بنایا ہے معبود نہیں بنایا انہیں ہم نے منتخب کیا ہے پکاروں کو سننے والی صفت ان کو نہیں دی یہ ان کے تینوں شبہات کا جواب ہو گیا اور چوتھی آیت توحید ہو گئی اس کال ات عمرات و عمران پہلے شبے کا جواب دوسرے شبے کا جواب ایک شبے کا جواب شروع میں گزر چکا ہے جی محکمات اور متشابہات آیتوں والا یہ دوسرے شبے کا جواب ہے متعلق ہے سیدہ مریم علیہ السلام کہ انہیں بند کمروں میں ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے رزق پہنچتا تھا معلوم ہوتا ہے ان کا خاص تعلق ہے اللہ سے وہ اللہ سے بات منوا سکتی ہیں ہمیشہ یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں یہ موجوں کا اور کرامتوں کا سہارا لے کر اختیار ثابت کرتے ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے موئزوں سے دلیل پکڑی مائی مریم کی کرامت سے دلیل پکڑی اور آج کے مبتدئین یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی کرامتوں کو پیش کر کے ان کا علم غیب اور ان کا مختار کل ہونا ثابت کرتے ہیں جی ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی اللہ نے اس کا جواب دیا جی دیکھو حضرت مریم کتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی کس طرح اس کی پرورش ہوئی جو اپنی پیدائش میں اور پرورش میں دوسروں کی محتاج ہو وہ خود معبود کیسے بن سکتی ہے اس کال عطم و عمران جب کہا عمران کی بیوی نے ربے اے میرے رب انی نظر تو لکا مافی بتنی محرن میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے لے خدمت بئی کا رولمانی لے عبادتیں کا کرتبی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محر سب کاموں سے آزاد کیا ہوا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نام تیری گھر کی خدمت تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کر دیا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اس کو میری طرف سے قبول فرما ان نکانت سمی الم بے شک ہی ہے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا اور توں ہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا فلما وضا پھر جب اس نے اس کو جنا کالت تو کہنے لگی اے میرے رب انزا تو ان میں نے تو اس کو جنا ہے لڑکی اور لڑکی بیت المقدس کی خدمت کس طرح کر سکتی ہے یہ تو یہاں رواج بھی کوئی نہیں واللہ عالم و وزات جملہ موت ہے جی اور ارشاد باری ہے جی اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا لاکر وہ کل ان اور نہیں ہے لڑکا جو اس نے مانگا کل انسا مثل لڑکی کے جو میں نے دیئی تو ہاں مریم یہ عمران کی بیوی کی کلام ہے جی مریم کی والدہ اور میں نے نام رکھا اس کا مریم اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو بھی الشیطان الرجیم شیطان مردوس سے نبی پاک نے فرمایا کہ پیدائش کے بعد ہر بچے کو شیطان انگلی سے چوکا لگاتا ہے مگر مریم اور ابن مریم اس سے محفوظ رہے فتقبلہ پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے قبول کرنا اچھے طریقے سے اسرائیلی شریعت میں اگرچہ لڑکی کی خدمت مسجد کے لیے قبول نہیں کی جاتی تھی مگر والدہ مریم کی دعا کا اخلاص اللہ کو پسند آیا اور اس نے مریم کو چھوٹی عمر میں قبول کر لیا وہ امبا نباتن حسن اور بڑھایا مریم کو بڑھانا اچھے طریقے سے جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے کفل ہا زکاریہ اور کفیل بنایا مریم کا نگران نگران بنایا مریم کا زکاریا کو جو مریم کے خالو بھی لگتے ہیں کلخل علیہ زکری ال محراب جب کبھی داخل ہوتے مریم کے پاس زکریہ حجرے میں یہاں مریم تھی وجدا ان دہار کن تو پاتے اس کے پاس روزی کھانے پینے کی اشیاء پوچھتے اے مریم انالکا کہاں سے آیا ہے تیرے لیے یہ اس کا موسم کوئی نہیں یہ کسی منڈی میں بک نہیں رہا کالت ہوا من ان مریم کہنے لگی وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ہے جی شبے کا جواب اور یہاں سے اولیاء کی کرامتوں کا بھی ثبوت ہوا جی نبی کے ہاتھ پر کوئی انہونی ہونی ہو جائے اسے موجا کہتے اور غیر نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ہو جائے اسے کرامت کہتے تو مریم تو خود کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یرز کو میشا بغیر علائی جی مریم کا مقولہ نہیں ہے بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے حنالے کا داز کریا تیسرے شبے کا جواب بڑھاپے میں قوتوں کے مفقود ہو جانے کے باوجود بیٹے کا مل جانا اس بات پہ دلیل ہے کہ ان کو ایک خاص پلک ہے اللہ سے اور وہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں جو کام ہونے والا نہیں بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کو حضرت زکریہ کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے مسائب میں مشکلات میں دکھوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں ہنالک ادا ذکر ربہ شاہ نے میں نے کیا آ وقت طلب کرد یعنی اسی وقت ہنالک اور ال کادر نے مانا کیا وہاں دعا کی زکاری نے یعنی اسی جگہ جب یہ سارا منظر دیکھا کہ بند کمرے میں بے موسم پھل ہیں اسی وقت یا اسی جگہ پکارا زکاریا نے اپنے رب کو وہ تو خود ہمارے سامنے التجائیں کر رہے ہیں آئی تک وہ خود بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں انہ کا سمی دعا کا اقرار کر رہے ہیں ایسا آجز اور مجبور معبود کیسے ہو سکتا ہے کہنے لگے اے میرے رب عطا کر مجھے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ ان کا سمی دعا بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا تیرے سوا پکاروں کا سننے والا کوئی نہیں فنا الملائکہ پھر پکارا اس کو فرشتوں نے آواز دی اس کو فرشتوں نے وہ کائمن اور وہ کھڑے تھے یوسلی نماز پڑھتے مفسرین نے یوسلی کا مینا کیا ید رو کھڑے تھے ابھی دعا مانگتے فلم آپ ہجرے میں ان اللہ بشیروں کا بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یا کی مصدقم بھی من اللہ جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی کالی اللہ کالی اللہ سے مراد سیدنا عیسا علیہ السلام ہے جی اور عیسا کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی پیدائش اسباب آدیا کے بغیر محاذ لفظ کون سے ہوئی تو یا, یا عیسا کے لیے تصدیق کنندہ ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصدیق کرنے والا اللہ کے ایک حکم کی نے اللہ کے اس حکم اور اس بات کی تصدیق کی جو کتب سابقہ میں موجود تھی کہ ایک شخص بغیر باپ کے پیدا کروں گا وہ سیدن اور وہ سردار ہوگا وہ اور نفس پر قابو رکھنے والا لذات و سے کنارہ کش باوجود شہوت کے ہونے کے وہ نبی یمن سالہین اور نبی ہوگا سالحین کی نسل میں سے اللہ نے خوشخبری دی حضرت زکریہ کہنے لگے اے میرے رب انا یقون لی غلام کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا لڑکا کس طرح ہوگا میرے لیے لڑکا انا بمینا کیفا کیسے ہوگا وقت بالاگانی الکے حالانکہ پہنچ گیا مجھے بڑھاپا ایک سو بیس سال عمر ہے جی بمراتی آکر بیوی میری بانج ہے اور عمر اس کی اٹھانوے برس ہے کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا اللہ نے فرمایا جسے تم معبود بنا رہے ہو وہ تو خود تعجب کا اظہار کر رہا ہے کالا کزالک اللہ یفالما یشا کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کال الامر و معاملہ اسی طرح ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کزالک کا کاف لبیان الکمال یو ہی یوں ہی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی عمر ایک سو بیس سال ہو ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہو جیسے صورت مریم میں آپ نے پڑھ لیا جی سر کے بال سفید ہو گئے ہو بیوی بانجو پھر تجھے ہم بیٹا دیں یہی ہمارا کمال ہے خوال رب جو آیا حضرت کریا کہنے لگے اے میرے رب مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی دے مجھے کوئی نشانی جب میری بیوی امید سے ہو تو مجھے بھی پتا چلے کہ میں شکرانے کے طور پر تیری عبادت اور زیادہ کروں جو گھر میں رہنے والی بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانیاں طلب کرے انہیں تم نے معبود بنا لی ہے کال آیا تو کا اللہ نے کہا نشانی تیری یہ ہے کہ بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے تین دن اللہ رمضان مگر اشارے سے آپ کی زبان دنیاوی کلام کرنے سے بند ہو جائے گی وزقربہ کا کثیرہ اور یاد کر اپنے رب کو بہت وصبے اور شریکوں سے پاکی بول اس کی بال اشیے شام کے وقت و ابکار اور صبح کے وقت جس کی زبان بھی اپنے اختیار میں نہ ہو جو اتنا مجبور اور بے بس ہو کہ میں چاہوں تو بولنے دوں اور میں نہ چاہوں تو بولنے بھی نہ دوں وہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کالت الملائے تو متعلق ہے واقع اے مریم کے جی اور نفی ہے معبودیت مریم وہ جو دوسرا شبہ ہے نا جی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی تیسرے شبہ کو زائل کرنے کے بعد پھر دوسرے شبہ کی طرف ہو آ رہے ہیں جی اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ استفا کے بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے یعنی باقی تمام خدا میں بیت المقدس پر فوقیت دی خصوصی خوبیوں سے نوازا معبود نہیں بنایا بتا ہارا کے اور تجھے پاک صاف کر دیا میں مسر رجال کہ کسی آدمی نے تجھے ہاتھ کبھی نہیں لگایا ہر قسم کی آلودگیوں سے اخلاق زمینہ آدات کبیحا کفرو ماسیت سب چیزوں سے تجھے پاک بنایا وصطفا کے اللہ نسائل عالمین اور چن تجھ کو جہان بھر کی عورتوں پر مراد مریم کی زندگی کی عورتیں ان کے زمانے کی عورتیں اس سے ان کی فضیلت حضرت عائشہ حضرت خدیجہ ان پر ثابت نہیں ہوتی جی وہ تفصیل فی روہ المعانی تفصیل میں اس پر مفصل بحث کی گئی جی یا مریم اے مریم اکنوتی بندگی کر عبادت کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ مریم کو تو بندگی کا حکم ہو رہا ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ہو رہا ہے وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ سے مائی مریم کی معبودیت کی نفی کر دی گئی ذالک من امبا غیب صداقت رسول جملہ موترزہ برائے صداقت رسول یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی یہ جو واقعات آپ کو سنا رہے ہیں حضرت عکریہ کا مریم کا مریم کی والدہ کی منت ماننا آ, بند کمرے میں حضرت کریا کا آنا ان کا پکارنا یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف وما کنتام عزولکون یلکون مہم میرے پیارے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ ڈار رہے تھے اپنی اپنی کل میں کس لیے ڈار رہے تھے پانی میں ایہم ہم یک فلو مریم کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی بیت اللہ کا ہر خادم کہتا تھا کہ یہ بچی ہماری نگرانی میں دی جائے اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی طریقہ اندازی کا یہ تھا کہ ہر مدعی اپنا قلم بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے جس کا قلم ٹھہر جائے وہ مریم کی کفالت کرے یہ قرتبی نے لکھا ٹھہر جائے بعض مفسری نے لکھا جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چل پڑے امام رازی نے لکھا حضرت زکریہ کا قلم ٹھہر گیا سمون اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے مریم کی کفالت میں کہ میں کفیل بنوں گا میں نگران بنوں گا اس آیس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے جی اللہ بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ کلمے دار رہے تھے آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کال ات الملاکت یا مریم چوتھے شبے کا جواب سیدنا عیسی علیہ السلام حضرت عیسی کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہا اللہ کہا الہ کہا معبود کہا انہیں پکارا ان کے نام کی نظر و نیاز دی دھوکا لگا ان کے موزوں سے اور دھوکا لگا ان کی پیدائش سے جو بغیر باپ کے ہوئی ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا میں نے عرض کیا نا کہ مشرقین اور مبتدعین انہوں نے ہمیشہ اپنے شرک کے لیے موجوں اور کرامتوں کو دلیل بنایا پیش موئزہ کرتے ہیں ثابت اختیار کرتے ہیں حالانکہ معیزے کا فائل اللہ ہے ہماری عقائد کی تمام کتابوں نے لکھا شرح عقائد شرح مواقف خیالی شرح عقائد ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عقائد کی تمام کتابوں نے لکھا کہ معیزے کا فائل کون ہوتا ہے اللہ موئزا اللہ کے اختیار میں اس کا فائل اللہ ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہے بہت ساری دلیلیں لوگ اس پر دیتے ہیں لیکن سب سے مضبوط دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے تو یہ کس کا کلام ہے یہ نبی پاک کے اپنے اختیار میں خود بناتے تو معلوم ہوا کہ نہیں موجے کا فائل جو ہے وہ اللہ ہے اللہ کے اختیار پہ تو اللہ نے یہاں ان کے موضوع کا بھی ذکر کیا جواب دے رہے ہیں اللہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بے کالمت من ہو اپنی طرف سے ایک حکم کی شاہ عبد القادر نے میں کیا یہ وہی ہے جو آپ نے صورت مریم میں پڑھا جی کیا آنا رسول و ربک لے آحاب لا کے غلامن میں تیرے رب کا ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں تو یہاں وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ فرشتہ بیٹا دے رہا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں یہ وہی ہے جی اس کو یہاں آل عمران یہ نوٹ کر لیں سورت عال عمران میں اس کو کس طرح ذکر کیا جی کون خوشخبری دے رہا ہے جبریل کہہ رہا ہے وہاں جبریل جو کچھ کہہ رہا ہے وہ رب کی بات کو نقل کر رہا ہے اس لیے کہ وہ کاسد ہے یہاں اس کی وضاحت کی ان اللہ بشیروں کے اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک حکم کی کلمے کی نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا مسیح اے مسحل ارزا یعنی زمین کی سیاحت کرنے والا مسیح یا مسیح ہاتھ پھیرنے والا ہاتھ پھیر کر مریضوں کو نابیناوں کو کوڑ کے مریضوں کو بیز نل شفا یاب کرنے والا اس لیے مسیح کہتے ہیں دجال کو مسیح کہتے ہیں بمانا مفول ممسول عین جس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی یا دجال کو بھی اس لیے مسیح کہتے ہیں کہ وہ بھی زمین کی سیاحت کرے گا وجی ہن الدنیا دنیا تیرا بیٹا بڑا مرتبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں من المکربین اور میرے مقربین میں سے ہوگا کیسے کیسے لوگ چکر چلاتے ہیں اور زبانوں کو مروڑ کر کتابوں میں اللہ کی کتاب میں تعریفیں کرتے ہیں وہ جو ہے وما نا ابدہم اللہ یقر بو نا زلفا یا ہاؤ لائے شفاؤ ایک مولانا نے اس کی تردید کی اور یہ ایت پڑی وہ من المکربین کہ تم کہتے ہو قریب نہیں کرتے تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے قریب نہیں کرتے یہ کیا لکھا ہوا منل <الْمُقَرَّبِين> مِنَ اب لوگوں کو کیا پتا ہے بیچاروں کو کہ من مقربین کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ خود اللہ کے قریب ہیں نیکیاں کر کے یہی اسی کا نام وسیلہ ہے کہ نیکی کر کے آمال کر کے اللہ کا قرب و تلاش کر اللہ کے قریب ہونا لیکن انہوں نے من المقربین من المقربین بس وہ مقربین کا لفظ آ لوگوں نے سمجھا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے کیا کر دیتے ہیں قریب کر دیتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لی تو یہ ہوتا ہے اے اس کو مروڑ دینا کتاب کو مروڑ دینا اور اس میں تحریف کرنا کئی مناظرہ ہوا علم غیب کے مسئلے پر تو جو علماء دیوبند بند میں سے مناظر تھے وہ کہنے لگے بھائی آپ جو ایتے پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ثابت ہو رہا ہے تم تو ذرے ذرے کے قائلوں کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں نبی پاک ذرے ذرے کو جانتے ہیں تو یہ پڑھو نہ کوئی آیت جس میں ذرے ذرے کا علم ہو اس نے کہا چل تیرا یہ مطالبہ بھی پورا کرتے ہیں ذرا چلو جی بس لوگوں نے سمجھا بھائی ذرے ذرے کا لفظ آ ہے اس کا یہی مینہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کلام کو تحریف کرنا مروڑنا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ یو کلا سفیل ماہدے اور تیرا بیٹا کلام کرے گا لوگوں سے فلم دے گود میں وکا اور بڑی عمر میں کہیس سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے جی چالیس سال کے بعد کہ امر ہے جی پنگوڑے میں تو بولنا یہ تو کوئی سمجھ آتی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے پنگوڑے میں بولنا کی عمر میں تو سب بولتے ہیں تو یہاں کا کیوں ذکر کیا اس کی دو وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسی کی زندگی میں تغیر آئے گا پہلے بچپن ہوگا لڑکپن ہوگا جوانی ہوگی پھر کہولت ہوگی تو جس کی زندگی میں اتنے تغیر آئیں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے بچپن سے جوانی جوانی سے کہلت تو یہ معبود نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ حضرت تینتیس سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور انہوں نے پھر قیامت آمد سے پہلے زمین پہ آنا ہے تو یہ نزول عیسیٰ کی دلیل بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچپن میں بولنا یہ بھی تعجب کی بات ہے اور آسمان پر چلے جانے کے بعد ہزاروں سال گزر جانے ہیں اور اس کے بعد بھی چالیس سال کی عمر کا رہنا یہ بھی تعجب کی بات منسالحین اور وہ نیک بختوں میں سے ہوگا قالت مریم کہنے لگی اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا حالانکہ مجھے تو چھوا نہیں کسی انسان نے اور تیرا اپنا قانون ہے کہ جب تک نرمادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی تو شادی میری کوئی نہیں ہوئی باغیا تاغیہ میں نہیں کیسے ہوگا بیٹا تو یہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں جو تعجب کر رہی ہیں کالا کزا لکو اللہ, اللہ نے کہا اسی طرح یعنی الامر و اور حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ کافل بیان اس یوں ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا فیقون وہ ہو جاتا ہے وہ کتاب یہ بھی فرشتے کا مقولہ ہے جی وہ جو خوشخبری دے رہے ہیں پیچھے ان اللہ یوبش کے اس پر معطوف ہے جی اور اللہ سکھائے گا عیسا کو تیرے بیٹے کو کتاب اور حکمت کام کی باتیں شاہ ابد القادر نے میں نہ کیا شاہ اب نے میں نہ کیا دانش کا دانش یا حکمت سے مراد سنت بھی ہو سکتی اور تورات بھی انجیل بھی الکتاب سے مراد قرآن بھی ہو ال الحکمت سے مراد نبی پاک کی سنت بھی دانائی کی باتیں بھی پھر تورات اور انجیل کا تو آگے ذکر ہے وہ تو ان سے پہلے اتر چکی تھی تو یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے تبھی تو قرآن کا علم اللہ نے انہیں سکھانا ہے ورنہ تو وہ قرآن کے نزول سے پہلے آسمانوں پہ جا چکی اگرچہ اس کا ایک معنی اور بھی کسی علماء نے کیا کتابت الکتاب سے مراد کتابت خطاتی رسولن الا بنی اسرائیل اے یج بنائے گا اس کو اللہ رسول بنی اسرائیل کی طرف انی انی سے پہلے لکھے یقولو جب وہ رسول بن کے آئے گا نا تو وہ کہے گا بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے انی اخلو کو لکوم اخلو کو اسویروں میں تصویر بناتا ہوں میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کہایت تیر پرندے کی صورت ف انف میں اس میں پھوک مارتا ہوں ف یقون و تئیم تو وہ ہو جاتا ہے سچ مچھ کا پرندہ اللہ کے حکم سے یہیں سے دھوکہ لگ گیا عیسائیوں کو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ بھی اللہ تھا ہمارے اختیار میں تھا وہ خود حضرت عیسا بھی کہتے تھے بے اللہ و ابر الکما میں تندرست کر دیتا ہوں الکما مادر زاد نابینا کو وبرس کوڑ کے مریض کو وہ مؤتا میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو بے عز اللہ اللہ کے حکم سے وہ نبی حکم بھی اور میں بتا دیتا ہوں تم کو جو تم کھا کے آئے ہو ماتدہ خیرون افیب کم اور جو تم ذخیرہ بنا کے آئے ہو اپنے گھروں میں گھروں میں رکھ کے آئے ہو یہ بھی موئز ہے اگر کوئی آدمی اس سے علم غیب ثابت کرتا ہے کہ جو تم کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں اور جو تم گھر میں رکھ کے ہو میں اس کو بتاتا ہوں تو وہ علم غیب کے مسئلے سے نابلد آدمی ہے اسے ککھ پتا نہیں کہ علم غیب کسے کہتے ہیں علم غیب صرف ایک بات کا نام ہے کہ جو میں گھر میں رکھ کے جو گھر میں ہے اس کو میں جانتا ہوں جو کھا کے آئے ہو اس کو میں جانتا ہوں علم غیب صرف اس کا نام ہے یہ اطلاع الل ہے ایک بات کی خبر دو باتوں کی خبر پانچ باتوں کی خبر دس باتوں کی خبر اللہ اپنے نیک بندوں کو دے دے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن اسے علم غیب نہیں کہتے اسے اطلاع الل غائب کہتے نفیزہ لے حضرت اسا نے یہ موزے دکھا کے یہ ساری باتیں کر کے فرمایا بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں تمہارے لیے اگر ہو تم یقین کرنے والے تو یہ بڑی نشانیاں ہے مادر زاد نابینا بینا ہو گئے وہ مصد کلے ماں بینا یدیا اور تصدیق کرنے والا ہوں لمابین تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی جو کچھ تورات میں تھا عقائد آکام وہی عقائد میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ولے اہل بادیم علیکم اور اس واسطے کہ میں حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں تورات کے بعض آکام سیدنا عیسیٰ کے ذریعے منسوخ ہو گئے تھے جی کئی چیزیں تورات میں حرام تھیں جو حضرت عیسیٰ کی شریعت میں حلال قرار دے دی گئی تو چونکہ حلال کو بیان کرنے والے حضرت عیسیٰ تھے اس لیے نسبت اپنی طرف کر دی مجازن تو کم بے آیا رب اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے میں کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ تمہارے رب کی طرف سے لائے ہوں فتق اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب تم فابدو ہو بے شک اللہ جو میرا بھی پالن ہار ہے اور تمہارا بھی پالن ہار ہے فابدو ہو اسی کی عبادت کرو ہاد مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ تم عیسا کو معبود بنا رہے ہو حالانکہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پوجا پاٹ نہ شروع کر دینا میری عبادت نہ کرنا ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے فلما عیسا منہ ملک ادماج ہے جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی ایک اصطلاح ہے جی ادماج یعنی ایک واقعہ کو بیان کرتے آ رہے ہیں درمیان میں اللہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں خود بخود سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی پھر جب محسوس کیا عیسا نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے کفر کو تو یہ کب محسوس کرنا تھا کہ عیسا پیدا ہو گئے نبی بن گئے قوم کو تبلیغ کی یہ. یہ درمیان میں چیزیں کیا ہیں اللہ نے چھوڑ دی کیونکہ ابھی تک تو صرف مائی مریم کو جو کہا جا رہا تھا اسی کا ذکر ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے نبی بنائے گئے اپنی قوم کو پیغام سنایا ان اللہ ربی و رب فا بدو ہو ہاضا مستقی تو قوم مخالف ہو گئی قتل پہ تیار ہو گئی فلم احسا عیسا پھر جب محسوس کیا عیسا نے مین ان سے یعنی اپنی قوم سے یہ یہودی تھے کفر قال من انصاری اللہ من انصاری اللہ اے فی دین اللہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے دین کے معاملے میں قال الحواریون ہواریوں نے کہا نہنو انصار اللہ ہم مددگار بنے گے اللہ کے دین کے حضرت عیسیٰ تو مسائب اور مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اور قوم نے مخالفت کی تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشحد اور تو گوا بن جا بے اور مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں فرم بردار ہیں پھر ان کی دعا کا ذکر کیا جی ربنا بنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تون نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی فق تب نا ما شاہدین پس ہم کو لکھ لے ماننے والوں میں موحدین اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو امتی تھے وہ تو اپنا معبود اللہ کو سمجھ رہے ہیں اسی کے سامنے التجائے کر رہے ہیں آئزیاں کر رہے ہیں وہ ما کارو و ماکار اللہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی واللہ و خیر الما اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں مک عربی زبان کا لفظ ہے ہمارے اردو میں جو مکر کا لفظ ہے یہ ذرا مضمون معنی میں ہوتا ہے فلانا بندہ بڑا مکار ہے تیرے مکروں میں سمجھنا یہ اردو میں عربی میں جو لفظ ہے اس کا مینا ہے گہری اور خفیہ تدبیر یہ تدبیر ناجائز کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ تدبیر جائز کاموں کے لیے بھی ہو سکتی مکارو کا فائل یہودی ہیں یہ لوگ مشرق تھے بدعقیدہ تھے یہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے انہیں توحید کا واض پسند نہ آیا اور ان پر حضرت عیسیٰ پر الہاد اور بے دینی کا الزام لگا کے اپنی مذہبی عدالت سے ان کے کافر اور واجب القتل ہونے کا فیصلہ حاصل کر لی مذہبی عدالت سے مذہبی کہ یہ واجب القتل ہیں یہودی چونکہ مشرق تھے رومیوں کی حکومت کے ماتحت تھے حکومت رومیوں کی تھی انہوں نے سیدنا عیسیٰ پر بغاوت کا ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر دی اور رومی عدالت سے بھی ان کے قتل کے آکام جاری کروا دی قتل ہوتا تھا سولی کے ذریعے سولی دی جاتی تھی حضرت عیسیٰ گرفتار ہو گئے بند کر دیا جب سولی دینی تھی تو جو بندہ حضرت عیسیٰ کو لینے کے لیے اس کمرے میں گیا اللہ نے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اس بندے کو عیسیٰ کی شکل دی انہوں نے اسی بندے کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا لیا اپنی خفت مٹانے کے کہ خفت مٹ جائے اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک تدبیر کی تھی عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیں گے راستے سے ہٹا دیں گے ایک تدبیر ہم نے بھی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کا ہم بال کا نہیں ہونے دیں گے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے آگے اس تدبیر کا ذکر آ ہے جی اذ قال اللہ ہو یا عیسیٰ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں رافیو کا الیہ وا تفصیری جی متوفی کا بیان ہو رہا ہے جی میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں یعنی تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف و کا من الزینہ کافر اور پاک کرنے والا ہوں تجھے کافروں سے اس سے مراد الزام الزامات کی پاکیزگی ہے جی جن الزامات کے ذریعے یہودی آپ پر تومتے لگاتے حضرت مریم پہ تومتے لگاتے کہ یوسف نجار کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے یہ نبی پاک کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مائی مریم کی تہارت صفائی دنیا کے سامنے پیش کی گئی جی یہ ہے متاحروں کا من الزین کافر وجائے تباؤ کا اور میں کرنے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو پیروکار کون مسلمان اور سچے عیسائی میں کرنے والا ہوں تیرے پیروکاروں کو کافروں کے اوپر قیامت کے دن تک یہ فوقیت اور غلبہ مانوی غلبہ ہے جی مادی غلبہ نہیں ہے جی سیاسی غلبہ نہیں ہے جی مانوی غلبہ دلائل کے دلائل کی قوت کے اعتبار سے غلبہ چنانچہ اس حیثیت سے یہودی ہمیشہ مغلوب رہے لیا پھر میری طرف ہے کے آنا تم سب کا میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں چار نظریے ہیں جی پہلا نظریہ ہے جی عیسائیوں کا عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی موت آئی چند گھنٹے بعد زندہ ہو کر آسمانوں پہ اٹھائے گئے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جی نظریہ ہے جی دوسرا نظریہ ہے جی یہودیوں کا عیسا سولی دے دیے گئے وہ جس بندے کو انہوں نے سولی دیا خفت مٹانے کے لیے انہوں نے کہا جی عیسا سولی پہ چڑھ گئے تیسرا نظریہ جی مسلمانوں کا وما کا تعلو ہو ماسا لابو ہو نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی دی گئی بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لی چوتھا نظریہ جی مرزائیوں کا مرزائی کہتے ہیں کہ سولی دی گئی یہود نے سمجھا کہ مر گئے لیکن وہ زندہ تھے ایسا ہوش میں آ گئے بھاگ کے افغانستان آ گئے افغانستان سے کشمیر میں پہنچ گئے اور محلہ خان یار کشمیر سری نگر میں محلہ خان یار میں اسی سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی یہ مرزیوں کا نظریہ مرزے کو یہ نظریہ کیوں قائم کرنا پڑا اس لیے کہ وہ خود مسیح ہونے کا دعوے دار بنا اور حدیثوں میں جس مسیح کے آنے کا ذکر تھا جب تک حضرت عیسیٰ پر موت وہ ثابت نہ کر سکے تو خود مسیح کیسے بنے لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ثابت کرتا کہ وہ فوت ہو چکے اور جس مسیح کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ میں آ گیا ہوں تو یہاں اس نے مانا کیا کہ متوفی کا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں وفات دینے والا ہوں موت دینے والا ہوں اور ایک روایت اسے بطور دلیل بھی ملی حضرت عبد اللہ ابن عباس سے کہ وہ متوفی کا معنی کرتے ہیں ممی تو کا میں تجھے موت دینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف یعنی تیری روح کو اٹھانے والا ہم کہتے ہیں کہ جن مفسرین کو مرزے نے متقدمین سے مانا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی تفسیریں قابل اعتماد ہیں اور ان کی تفصیلوں پر اعتماد کرنا چاہیے ان مفسرین نے کیا معنی کیا ہے امام راضی نے کیا معنی کی پہلے میں جو رول مانی نے ساری بحث کو نقل کیا پہلے مفسرین سے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اصل دھوکہ کئی لفظوں میں عربی کے جو لفظ ہیں یہ جب اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا ہمیں وہاں سے دھوکہ لگ جاتا جیسے وسیلہ اردو والا وسیلہ سمجھ لیا گیا یہ متوفی کا اسے بھی وفات سے سمجھ لیا گیا وفات ہم نہیں بولتے فلاں بندہ فوت ہو گیا تو انہوں نے یہ سمجھا متوفی کا بھی یہی مینا او اللہ کے بندوں وفا وفی توفا یا توفا اس کا مین ہے پورا پورا لینا پورا پورا لینا اس کا مین ہے توفی کیا ہے اخذ شی وافی امام راضی تو مرزا کہتا ہے کہ یہ مفصرین ہے ان کی تفسیر کو ماننا چاہیے پورا پورا لینا رافیو کا ماں کبل کی تفسیر ہے پورا پورا تجھ کو لینے والا ہوں یعنی ج کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں المراد آخیزوں کا وا فین روحے کا و بدنک فون اور رافیوں کا ایلیہ کل مفسر لما قبلا ہو میں تیری روح اور بدن کے ساتھ تجھے اٹھانے والا ہوں اور اے رافیو کا الحا جو ہے یہ ما کی تفسیر ہو رہی دیکھیں اصل میں قرآن عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کی تردید کرنا چاہتا ہے حضرتی عیسیٰ علا نہیں ہے تو عیسائیوں کے پاس حضرت عیسا کی الوہیت کی کتنی دلیلیں تھیں تین پہلی دلیل ان کی یہ تھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ ان کی پہلی دلیل تھی دوسری دلیل موجے تیسری دلیل آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا یہ عیسائیوں کی دلیل تھی وہ علا موت نہیں آئی آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے پہلی جو دونوں دلیلیں ہیں ان کو اللہ نے توڑ دیا اللہ نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہونا معذ میری قدرت ہے موجے بیز اللہ وہ تیسری دلیل کو اللہ نے توڑ دینا تھا واضح لفظوں میں اللہ کہہ دیتے عیسیٰ پہ موت آ گئی ہے اللہ, اللہ خیر اللہ ان کی تیسری دلیل ٹوٹ جاتی یہ زو مان لفظ بولنے کی کیا ضرورت تھی متوفی کا و رافیو کا الیا اللہ تعالیٰ کہتے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے فلاں جگہ پہ ان کی ان کی ہے ان کی الوہیت والے عقیدے کو اللہ توڑ دیتے تو یہاں مفسری نے لکھا کہ کلام میں تقدیم تاخیر ہے اصل میں کلام یوں تھی یا عیسہ انی رافیوں کا الیہ و متوفی کا میں تجھے فی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں پھر تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اب اگر ابن عباس کا مانا کریں ممی کا تو وہ بھی مانا صحیح ہو جائے گا مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے براہی نے آم دیا اس میں مرزے نے لکھا کہ مجھ پر وہی آئی انی متوفی کا و کا الیا یہ مجھ پر وہی اتری تو میں نے سوچا کہ ابھی میرا محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا تو یہ میری موت کی خبر کیسے آ گئی انی متوفی کا و رافیو تو یہ موت کی خبر کیسے دے دی پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ اس کا مطلب ہے تیرے درجے بلند کروں گا پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے درجے بلند کروں گا ابھی تیری موت نہیں آنی تیرے بارے متوفی کا لفظ آ جائے تو وہاں درجے بلند کرنے کا معنی ہو جاتا ہے اور یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ گئی تو یہاں موت معنی ہو گیا کس طرح یہاں موت معنی ہو گیا یہ چونکہ دورہ تفسیر ہے ہم نے لمبا سفر کرنا ہے اور بہت سارا حصہ رہتا ہے تو اس میں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حیات عیسیٰ پر جن جن لوگ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اس کو وہ اس کتاب کو مطالعہ کریں اور ایک کتاب میرے استاد حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ, اللہ اللہ ان کی مغفرت فرم ان کے دوسرے نمبر کے جو بیٹے ہیں محمد حسن واسطی صاحب گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اللہ درجات بلند کریں اور ان کے اہل کو اہل و ایال کو اللہ صبر عطا فرمائے تو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی القول الاتم فی حیات ای سب مریم یہ زبردست کتاب حضرت نیلوی صحیح رحمت اللہ علی. تو لوگ اس کتاب کو لیں اور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں جی فم میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن چیزوں میں تم جھگڑ رہے ہو کیا فیصلہ ہوگا جی امینہ کا فروغ یہ تفصیل ہے ظالقل الحکم پس جو لوگ کافر ہیں ان کو عذاب دوں گا عذاب سخت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کا اجر اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذالک کا نتلو علئیقید خال علا برائے صداقت رسول جملہ موترے دا کہتے ہیں جس کو میں جو مانا کروں گا جی بڑا آسان سا مانا میں کر دیتا ہوں جی آپ لکھ لیں یہ مانا جن جن لوگ کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ یہ مانا لکھ لیں جی یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں و ذکر الحکیم اور حکمت والی نصیتیں ہیں یہ میں نے بڑا آسان مانا کیا جی یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیتیں ہیں ان مسئلہ اللہ کا مسل آدم کا شبے کے جواب کی تکمیل ہے جی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی حضرت عیسیٰ کے علا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں فرمایا بے شک حال عیسیٰ کا اللہ کے ہاں مثل حال آدم کے ہے خلاؤ من ترابن آدم کو پیدا کیا مٹی سے سما کال اوکن پھر کہا اس سے ہو جا فیکون وہ ہو گئے عیسا سے بھی عجیب تر تخلیق آدم کی ہے ان کی ماں تو تھی ان کے بتن سے پیدا ہوئے ان کو تو ہم نے مٹی سے بنا کے کھڑا کر دیا تھا مگر تم ان کو معبود نہیں مانتے ہو حق کو مر ربک ہو یہی حق ہے جو ہم نے آپ کو عیسیٰ کے متعلق بتا دی ہے یہی حق کہتے رب کی طرف سے پستو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے فمن حاج کفیے دعوت مبہلہ ہم نے بڑے وزنی دلائل سے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ الہ نہیں اگر اب بھی نجران کے وفد والے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ انہیں مبہلے کا چیلنج کریں جی پس جو آدمی تیرے ساتھ جھگڑتا ہے بعد اس بات کے کہ آ گیا اس کے پاس علم دلائل آ گئے ہم نے بات سمجھا دی ہے فکل تو میرے پیغمبر کہہ تالو آؤ نہ دو ابنا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی تم اپنی, اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی جان اسے بلاتے ہیں اسے لے کے آتے ہیں تم اپنی جان یعنی ہم خود آتے ہیں تم بھی آؤ خود سما نبتل اے نتر فت دعا پھر ہم زاری آجزی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں لانت اللہ کی جھوٹوں پر دعا مانگیں گے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ لانت کر دے اہل تشیع اس آیت کو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان فوسانا سے مراد حضرت علی ہیں اور حضرت علی کو نفس رسول کہا گیا ہماری جان اور جب حضرت علی نفس رسول ہیں تو پھر معصوم بھی ہیں نفس رسول ہیں تو پھر سب سے افضل بھی ہیں تو افضل کی موجودگی میں مفضول کیسے خلیفہ بن سکتا ہے یہ ان کی دلیل ہے پہلی بات یہ ہے کہ مبالا ہوا ہی نہیں نجران کا وفد اس چیلنج سے بھاگ گیا تھا انہیں سمجھ آ گئی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ نبی بھی سچا ہے اور اس کی دعوت بھی سچی ہے ہم آئیں گے تو تباہی کے گڑے میں گر جائیں گے تفسیر ابن جریر نے لکھا لا نسلمو ان مراد اب انفس نا امیر نفس شریفہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انفسا نہ سے مراد حضرت علی نہیں بلکہ خود نبی پاک ہیں میں آتا ہوں تم میں سے جو مدعی ہے وہ بھی آئے انہوں نے کہا ابنانا نا اس سے مراد حسنین ہے نسانا اس سے مراد فاطمہ ہے حضرت علی انفوسانا میں شامل نہیں ہوتے اب نا انا میں ہو سکتے ہیں کہ داماد جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے لیکن جب نساء کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کبھی بیٹی مراد نہیں ہوتی عورتیں گھر کی عورت جب گھر کی عورت کا لفظ بولیں گے تو بیوی مراد ہوگی بیٹی مراد نہیں ہوگی تفسیر در منصور نے اور تفسیر المانی نے لکھا حضرت یا صادق کے حوالے سے کہ جب یہ ایت اتری تو حضرت ابو بکر بھی آئے ان کی اولاد بھی حضرت عمر بھی آئے ان کی اولاد بھی حضرت عثمان بھی آئے ان کی اولاد بھی حضرت علی بھی آئے ان کی اولاد بھی, بھی, کی اولاد بھی. اگر مبالہ ہوتا میدان میں جاتے تو یہ سارے لوگ نبی پاک کے ساتھ جانے تھے باقی رہ گئے یہ بات انفوسنا اس کا میں ایک آسان سا جواب دے دیتا ہوں کہ ہمارے نفس ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لاؤ تو نبی پاک نے اپنی جان حضرت علی کو کہا یہاں تو حضرت علی کا ذکر ہی کوئی نہیں میں عکایت پڑھ دیتا ہوں لقد من اللہ عل مومنی نا اس با سفی کم من ان ہم نے مومنوں پہ احسان کیا اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا جب بھیجا ان کے اندر ایک رسول من ان انہی تمہارے نفسوں میں تمہارے نفس سارے مومنوں کو نفسے رسول کو آ گیا جی تو کیا مطلب ہے یہ سارے مومن معصومن الخطا ہے یہ سارے مومن افضل ہیں نبی پاک کے ہم پلنا ہیں درجے میں ایک اور ایتبیا جی پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کیا کہا گیا تھا کہ تلا بار کم آن فوساکم کیا مطلب تھا جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں انہیں قتل کیا جائے قتل کون کریں جو گائے کی پوجا جنہوں نے نہیں انہیں کیا کہا فکتلو انفوسا کو تو کیا یہ عظمت میں دونوں برابر تھے پوجا کرنے والے اور نہ پوجا کرنے والے عظمت میں درجے میں مقام میں برابر ہو گئے ان نہ لاہول کا بے شک یہی یہ، یہ ہے بیان سچا ال مذکور فی شان عیسا کالہ ابن عباس رول مانی حاضا یہ جو کچھ عیسا کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے نا یہی یہ بیان سچا مما من اللہ وا زائدہ تاکید کے لیے کرتبی نے لکھا یہی ہے بیان سچا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ساری گزشتہ بحث کا نتیجہ کیا نکلا عیسی کے معیزات سے ان کا الہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بغیر باپ کے پیدا ہونے سے ان کا الہ ہونا ثابت نہیں ہوتا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود ہو نہیں ہے اور بے شک اللہ وہی غالب ہے حکمت والے فائن پھر اگر وہ منہ موڑے پس بے شک اللہ جانتا ہے فسادیوں کو اہل فساد کا انجام ہے کولیا جی آتاب حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موضوع مبالا مبالے کا موضوع کیا ہوگا موبائلہ اس مسئلے پہ ہوگا حضرت صاحب کہتے ہیں بحث کے آخر میں تمام شبہات کے جواب دینے کے بعد اہل کتاب کو دعوت التو ہی کہہ دیجیے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یعنی قرآن میں بھی وہی ہے تورات میں بھی وہی ہے انجیل میں بھی وہی ہے اللہ نا الا اللہ کالے کی تفسیر ہو رہی ہے جی وہ بات کیا ہے کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی اور ہم شریک نہ بنائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو یہ ہے مسئلہ یہ ہے وہ کلمہ جو تمام انبیاء کی دعوت تھی تمام آسمانی کتابوں کا موضوع تھا ولاخ آباز نہ آباد اربابا اور نہ بنائے نہ پکڑیں ہم میں سے ایک دوسرے کو رب مندون اللہ اللہ کے سوا لانتی احباران فیما احدسو منت تحریم و تحلیل مدارک امام راضی نے لکھا ان نہ کانو یوتیون احبارا فت تحلیل و یہ جو یہودی اور عیسائی تھے یہ حلال و حرام میں اپنے علماء اور گدی نشینوں کی بات مانتے تھے یہ ہے رب بنانا نہ بنائے ایک ہمارا دوسرے کو رب اللہ کے سوا جیسے آج کل بیچارے عوام اپنے علماء اور واعظین کی ہر بات پر ایمان لا رہے بارہ سال کا بیڑا غرق کر دیا پھر نکال لیا پیر فرید گنج شکر بارہ سال کچے دھاگے کی تند پر کنویں میں الٹے لٹکے رہے لوگوں نے مان لیا اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے ہیں علماء نہ بنائے ایک ہمارا دوسرے کو رب اللہ کے سوا فین پھر اگر وہ منہ مو موڑے قبول نہ کرے فکولوں تو میرے تو کہو اشادو گواہ بن جاؤ بے مسلمون ہم تو فرما بردار ہیں ہم تو اپنے اللہ کے فرما بردار ہیں ہم تو اسی کی بات مانتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں یا الکتاب المتحاد اقلی نقلی دلائل سے مسئلہ توحید واضح ہو گیا ان کے شبہات کا و کافی جواب دے دیا گیا پھر چیلنج مبالا کیا گیا وہ اس چیلنج سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اب انہوں نے اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا جن میں سے ایک بات ان کی یہ تھی کہ یہ جو اسلام ہے یہ جو دین ہے یہ ابراہیم کا دین نہیں ابراہیم تو ہمارے مذہب پہ تھے وہ جہلوں کو کہتے ابراہیم یہودی تھے ابراہیم عیسائی تھے یہ پروپیگنڈا کرتے ہمیشہ سے کمزور عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے کتنے قادری ہیں کہ ان کے سامنے آج گنیت و طالبین رکھ دی جائے تو ان کے پلے کخ بھی نہ رہے گنیت طالبین حضرت شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ حمبلی المسلک ان کے ہاں رف ہیں اونچی آمین ہیں انہوں نے جہاں گمراہ فرقے ذکر کیے ہیں وہاں ہنفیوں کو بھی ذکر کی حضرت شیخ عبد جی لانی کہ ہنفی بھی گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے تو کتنے ہنفی ہیں جو آج امام اعظم کے مسلک پر عمل پیرا ہیں کتنے حنفی علم غیب کا مسئلہ موضے کا مسئلہ سمائے موتا کا مسئلہ وہ ہنفیوں کے مسلک کے مطابق رکھتی اب یہی پروپگنڈے کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عام جائے لوگ کہ یہ حضرت علی اجویری اور شیخ عبد القادر جی لانی اور باجید بستانی اور معین الدین چشتی یہ سب بھی قبر پرستی ہوں ان کے بھی یہ عقیدے نظریات اے چادریں چڑھاؤ ارس کرو پکی قبریں بناؤ طواف کرو قوالیاں بدا دے پکاؤ یہ عام لوگ یہی سمجھ رہے ہیں حالانکہ ان کی کتابیں توحید سے بھری ہوئی ہیں، کشف المحجوب ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو وہ کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیسا جواب دیا یا لل کتاب یہ پانچ شکویں جی اللہ تعالیٰ ان کے رویوں پر پانچ شکوے کریں گے یہ پہلا شکوہ ہے جی اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے معاملے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد افلا تاکلون عقل کیوں نہیں کرتے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا کہنا چاہتے اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہودیوں کا لقب شروع ہوا تورات کے اترنے کے بعد اس سے پہلے یہودی تھے ہی نہیں عیسائی لقب شروع ہوا انجیل کے اترنے کے بعد اس سے پہلے عیسائی تھے ہی نہیں تورات انجیل کے اترنے سے تمہارا مذہب شروع ہوا اور ابراہیم اس سے پہلے تھے ابراہیم کے بعد اتریے تو رات بھی انجیل بھی تم کہتے ہو وہ یہودی تھے عیسائی تھے افلاتا کے پاگل ہو گئے ہو ہاں ہا اولائے ہاں تم وہی لوگ ہو ہا جئی تم فی مالکم بھی علم تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا فی مالکم سے مراد ہے حضرت موسا اور حضرت عیسا کوئی ناقص سے علم تمہیں تھا فل تو نا لیکن یہ کیا حماقت ہے کیوں جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں یعنی ابراہیم کے بارے میں ولہم وان لا لاتعالمون اللہ جانتا ہے ابراہیم کون تھے اس کی شان کیا تھی تم نہیں جانتے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں ابراہیم کون تھا ما کانا ابراہیم و یہودی ین ابراہیم یہودی نہیں تھے ولا نسرانی ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے ولا کن کان حنیف مسلم ابراہیم توسلم فرما بردار وما ماکانہ من المشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے یہودیوں تو مشرق عیسائیوں تو مشرق ابراہیم مشرک نہیں تھے اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم ہمارے ہیں جو ابراہیم بت توڑتا رہا بت پوجنے والے اپنے آپ کو اس سے منسوب کر رہے ہیں اللہ نے ماکانا من المشرقین کہ کے ان کو جواب دیا اے مکے کے مشرق تم تو مشرے کو اور ابراہیم تو مشرے کو ان اول سے بے ابراہیم بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم کے ساتھ یہ قانون یاد رکھے جی نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کس کو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کس کو ہے کیا بیان کرتا ہے قرآن بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک ابراہیم کے للزی نتب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے پیروکار ہیں ابراہیم کی اتباع کرنے والے وہ ہاضن اور یہ نبی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الزین اور یہ مومن ہیں یہ ہیں ابراہیمی جو ابراہیم کے عقیدے پر ہیں ولہ ولیمنی اور اللہ کار ساز ہے کا کتاب چاہتا ہے ایک گروہ کتاب میں سے لو یوز کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو اور اس کا وہ شور بھی نہیں رکھتے یا کتاب دوسرا شکوہ ہے جی پہلا شکوہ کیا تھا تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے عیسائی تھے اس میں جاہلوں کا ذکر تھا اللہ بار بار کہتے تھے اکل تمہیں نہیں ہے شہور تمہیں نہیں ہے وہ جاہل لوگ مراد تھے نادان جائل ان پڑھ لکیر کے فقیر ہم کون ہیں جی ابراہیمی ہیں جی تم کون ہو یا رسول اللہ لین بس ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تم کون ہو جی ہم جی گیارہویں دیتے ہیں بس پہلے ان کا ذکر تھا اب یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے ان میں ان کے علماء کو مخاطب کیا جہلوں کے بعد علماء کو مخاطب کیا جو اللہ کی آیتوں کو جانتے تھے جن آیتوں میں توحید اور نبی پاک کی صداقت موجود تھی اور وہ انہیں اپنے مانے پہنا دیتے تھے یا ان میں تعریف کرتے تھے اے کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی ایتوں کے ساتھ وان تم تشادون اور تم جانتے ہو یا کتاب اہل کتاب لمت الب سون الحق کا کیوں خلط ملت کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو تم تالمون اور تم جانتے ہو وقالت تائے فتم منال کتاب تیسرا شکوہ جی تائے فتم مینال کتاب یہود مراد ہے اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کس کو کہا اپنے خادموں کو یہ بڑے بڑے وڈیرے جو تھے نا علماء گدی نشین یہ پیچھے بیٹھے ہیں اور اپنے چمچوں کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے چمچوں کو آ ایمان لے آؤ انزل لذیح آ منو اس چیز کے ساتھ ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پہ اتاری گئی ہے یعنی جاؤ کلمہ پڑو جا کے کہو ہم قرآن مانتے ہیں آخری نبی کو مانتے ہیں وجہ نہار دین چڑھے دین چڑھے صبح کے ٹائم جا کے ایمان قبول کر لو وق فرو اور انکار کر دو دن کے آخر حصے میں پچھلے پیر کیوں ایسا کیوں کرو لا اللہ ہم شاید کہ وہ مسلمان بھی پلٹ آئیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے نا یہ تمہارا رویہ دیکھ کے نا وہ بھی دین اسلام چھوڑ کے ادھر آ جائیں بطور نفاق ایمان قبول کر لو شام کے ٹائم کہو او جی سارا دن وہاں بیٹھ رہے ہیں جی تحقیق کی ہے نا جی تو سمجھ آیا ہے سوائے نبیوں کی گستاخی کے کچھ نہیں ملا جی بس جی یہی ہوتا ہے موجے کوئی نہیں کرامتے کوئی نہیں بس مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بس یہی باتیں ہیں جی کچھ کچھ نہیں ملا جی کچھ نہیں ملا جی لال لاؤں یر رویے سے دوسرے لوگ لوٹ آئیں لیکن انہیں خطرہ تھا کہ یہ جن کو ہم بھیج رہے ہیں چمچوں کو یہ کہیں گرفتار ہی نہ ہو جائے وہاں جائیں اس نبی کی محفل میں قرآن سنیں تو ان کے دل میں کہیں گھر نہ کر جائے تو ساتھ تاکید کر رہے ہیں ولا تو اور یقین نہ کرو بات نہ ماننا دل سے اللہ لمن تاب دین کم مگر بات اسی بندے کی ماننا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو اپنے دین کے متبعین کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا کل انل ہدا ہد اللہ یہ جملہ موترز ہے جی یہ درمیان میں اللہ کا کلام آ گیا جی وہ یہودیوں کا کلام چل رہا ہے آگے بھی یہودیوں کا کلام ہے یہ درمیان میں جملہ موترز ہے اللہ نے لمن تاب کی تھوڑی سی اللہ نے اس کا جواب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہ ان الہدا ہد اللہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ لمن تاب نہیں بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے نہ ماننا لاتو منو دل سے نہ ماننا کیا بات یوں کہ کسی کو دیا گیا ہے مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا جس طرح کا دین اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس طرح کا دین اللہ نے کسی اور کو دیا ہے یہ نہ ماننا جس طرح کی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے اس طرح کی کتاب کسی اور کے پاس ہے یہ نہ ماننا او یو حاج یو یا اللہ کے ہاں تم پر قیامت کے دن کوئی جھگڑا کرے تمہارے رب کے ہاں اور دلیل میں تم پر غالب آ جائے یہ نہ ماننا تمہارے جیسا دین کسی کو دیا گیا ہے، نبوت قول ان کے کول کا جواب ہے جی میرے پیغمبر کا ہے ان الفضل اب اللہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے نبوت مراد ہے جی اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ کوئی بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ واسن علی اللہ وسط والے, عل والے خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اللہ بڑے فضل والے من آہل کتاب چوتھا شکوا جی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ڈھیر سارا مال یو ہی تو وہ ادا کر دیں گے تیری طرف یعنی جو ان میں سے مسلمان ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام ہو گئے جو ایمان لے آئے تھے وہ امین بھی ہیں امین اور کچھ ان میں سے وہ ہیں اگر تو امانت رکھے ان کے پاس بے دینار دی تو وہ نہیں ادا کرے گا اس کو تیری طرف ایک دینار بھی ایسے خائن اور بے ایمان ہیں اللہ ما دم تلیہ کائمن مگر یہ کہ تو مگر یہ کہ کھڑا رہے اس پر مگر جب تک تو رہے اس پر کھڑا کہ دے میرے پیسے واپس دے میرے پیسے واپس ایک دینار آپ کو واپس نہیں کریں گے زال کا یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لئی سف لئی سا لئی نا نہیں ہم پر ان پڑوں اور جاہلوں کے حق میں سبھی کوئی گنا ان کا مال کھا جائیں ان کا پیسہ کھا جائیں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے جیسے آج سیدوں کا حال ہے وہ آج بھی ہمیں اپنا امتی سمجھ رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے امتی ہی ہیں تو وہ بھی اس طرح کی بات کرتے تھے لئی علی نافل امی نا سبیل یہ ان پڑھ لوگ جائے لوگ عام لوگ مرید ان کی کیا حیثیت ہے وہ یقولون اللہ القزب اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ کیا مطلب لئی سفیل امی ن سبیل اس کو منسوب بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے وهم لمون اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں بلا اہل کتاب کے قول کا رد ما قبل کی نفی کے لیے جی بات اس طرح نہیں جس طرح تم کر رہے ہو بلکہ بات یہ ہے منوفا من بیادی جو کوئی پورا کرے گا اپنا وعدہ و تقا اور وہ ڈرا شرک چھوڑ دیا رب کی نافرمانیاں چھوڑ دی تو اللہ بھی پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو اوفا بے ہی سے مراد کون سا وعدہ ہے جی وہ جو سورت باقارا میں آپ نے پڑھا ولابنا اللہ سورت معائدہ پڑے گے پڑے پڑھیں گے لائن اکم تم اسلاتا اور پھر آگے ہم پڑھیں گے جی ایت آ رہی ہے یہ وعدہ مراد ہے جی اندین بے شک جو لوگ لیتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں پیسے تھوڑے اللہ کا وعدہ یہی وعدے جو میں نے پڑھ دیے ہیں جی ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا محبت کی ان کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں شفقت سے اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے بھائی نام ہوم پانچواں شکوا خائنین علماء اہل کتاب جو تورات میں تحریف کرتے تھے اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کو تاکہ تم سمجھو اس کو بھی کتاب سے یعنی وہ اس طرح پڑھتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب ہے قرآن ہے تورات ہے وہ ماہ من ال کتاب اور نہیں ہے وہ کتاب سے شرکیہ عقائد کو بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں پھر تورات کے ذمے لگا دیتے ہیں یہ اس طرح تورات کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آج کل کے بیتی علماء شرکیہ عقائد کو بیان کرتے ہیں پھر ساتھ قرآن کی اکایت پڑھ دیتے ہیں سننے والے سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم ہو وہی ہے جو مولانا بیان کر رہے ہیں ومن المکربین جو میں نے ذکر کیا ومن المقربین کہ تم کہتے ہو اللہ کے قریب نہیں کرتے ومن المقربین ومن المکربین یقولو عَلَى اللہ القزب بکولو نہ ہو امین ان اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی کہ پاکستان الگ ملک بننا ہے تو قائد اعظم اس نعرے کو لے کے اٹھے تو کچھ لوگ مخالف بھی تھے تو حق میں تھے زیادہ تو راول پنڈی میں سارا دن اعلان ہوتا رہا کہ کل فلام مولانا لیاقت باغ میں تقریر کریں گے اور قرآن سے ثابت کریں گے کہ محمد علی جناح کا ساتھ دو تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ قرآن چودہ صدیاں پہلے اترا تھا اور قائد اعظم تو اب آ رہے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیسے ہونا ہے بڑی دنیا گئی سننے کے لیے تو مولانا نے ایت پڑی وز مم یادا کا علاج وہ جو حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا جنا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا تو جنا کا اصل محنت ہوتا ہے بازو کا پھر پروں پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو مولانا نے مانا کیا وزم یادا کا علاج جناح اپنا ہاتھ جنا دے ہاتھ دو تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ لوگ سمجھیں یہ کتاب قرآن پڑھا جا رہا ہے بیکولون اللہ القزب اور کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ اور وہ جانتے ہیں ماکان البشرن اللہ کتاب پانچویں شبے کا جواب جی پانچواں شبہ کیا ہے کہ اکابرین کی کچھ عبارتیں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسا خود کہہ کے گئے کہ میری عبادت کرنا جیسے مائدہ کا آخر رکوع ہے ویز کال اللہ سب نمر کل تلنا ست خی و امیا مندون کیا آپ کہہ کے آئے تھے لوگوں کو یہ کیوں اللہ پوچھیں گے جب عیسائی سارا ملبہ ان پہ ڈالیں گے مولا یہ ہمیں خود کہہ کے گئے تھے کہ ہماری پوجا پاٹھ کرنا اس کا جواب دیا جی ماکان ال بشر کسی بشر کو لائق نہیں اللہ الکتاب کہ اس کو اللہ دے کتاب وال اور علم شاہ ولی اللہ صاحب نے علم کا مانا کیا حکم اور نبوت اس آیس سے یہ بات اس طرح نکھر کے سامنے آئی جس طرح سورج نصف نہار پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتاب اور نبوت کسی جن اور نوری کو نہیں دینی یہ اللہ نے دینی ہی بشر کو ہے اتنی واضح آیت ہے جو لوگ میری اس بات کو سن رہے جہاں جہاں بھی خدا کے لیے وہ اس پر غور کریں یہ آل عالمان کی آیت نمبر اناسی اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب دینی ہی بشر کو ہے اور میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے یہ نعمتیں میں نے نہ کسی جن کو دینی ہے اور نہ کسی نوری کو دینی یہ ایت پڑھنے کی یقول الناس پھر وہ بشر کہتا پھرے لوگوں کو کون عباد اللہ مندون میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا میری بندگی کرو اللہ کے سوا وہ یہ کہتا پھرے ولاکن کون ربانی لیکن وہ تو کہے گا ہو جاؤ رب والے ہو جاؤ وہاب والے ربانی و حابی ہو جاؤ رب والے ہو جاؤ وہاب والے جو لوگ اپنے بچوں کے نام عبد الرسول عبد المصطفی رکھتے ہیں وہ ذرا اس آیت پہ غور کر لیں اللہ کہتے ہیں جس بشر کو ہم نبی بنائیں پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ ماں کا یہ اس کو لائق ہی نہیں کہ وہ کہے میرے بندے بن جاؤ اتائے مصفا عبد الرسول عبد المصطفی ولا کون ربانی رب والے بن جاؤ وہ کہے گا اپنے بچوں کے نام رکھو عبداللہ اللہ عبد الرحمان اسی کے سامنے جھکو بِمَا كُنْتُمْ تم تو کتاب اس لیے کہ تم پڑھاتے ہو کتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تم تد اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو اسی کی عبادت کرو ولا مرکم اور نہ وہ یہ حکم دے گا کہ بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اربابن رب انہیں اپنا مشکل کشاہ بنا لو روزی رسان سمجھ لو ایا مرکم بالکفر کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا بعد از ان مسلمون بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی وہ ہدایت کا ارشاد کر کے پھر کفر کی طرف تمہیں راغب کر دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ویز احد اللہ میسا کا دوسرا مضمون شروع ہو گیا جی پہلے حصے کا دوسرا مضمون رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں دو مضمون ہیں جی توحید رسالت توحید کا مضمون ختم ہو گیا جی شبہات کے جواب بھی ہو گیا جی یہ رسالت ہے صورت بقرہ میں جب رسالت کا مضمون شروع ہوا تھا تو کن کا ذکر کیا گیا تھا جی حضرت ابراہیم کا کیا کہا گیا تھا حضرت ابراہیم نے جس نبی کی دعائیں مانگی تھی وہ یہی نبی ہے وہاں یہ کہا گیا یہاں بطور ترقی ہے جی. ترقی کی اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں بلکہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے وحید اخت اللہ میسا کن اور جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے لماتی تو کم جو کچھ میں دوں گا تمہیں کتاب وحکمات اور رسول پھر آ آ جائے تمہارے پاس ایک رسول مسلم تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری کتاب تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا لتمنبی تو تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے ولا تن اور کفار کے مقابلے میں اس نبی کو جہاد کرنا پڑ گیا تو اس کی مدد بھی کرو گے اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا نبیوں کو کہا وہ اخذ تم الاظال میں نے بوجھ کا ہوتا ہے جی یہاں عہد مراد اور اخذ الا ذالکم اسری امتوں سے آد لینا مراد ہے جی یہ ذرا غور کریں جی اس پر کیا تم نے اقرار کیا تم نے لیا اس پر میرا وعدہ امتوں سے بھی کالو اکرنا سارے نبی کہنے لگے ہم نے اقرار کیا کالا اللہ نے فرمایا فشا گواہ بن جاؤ وہ کو من شاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں میں بھی شاہد ہوں تم بھی اس پر شاہد بن جاؤ فمن طب اللہ جو کوئی پھر گیا اس کے بعد اب نبی تو پھر نہیں سکتے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں تو اس سے ان کی امتیں مراد ہیں جی انبیاء کی طبیعت میں امتوں سے بھی یاد لیا گیا اس لیے میں نے اس پر زور دیا پروا خز تم اسری کہ یہ امتوں کا عاد مراد ہے یہاں اعراض کرنے والوں سے مراد امتیں ہوں گی جی پھر جس جو کوئی پھر گیا اس کے بعد وہی لوگ ہیں فاسک فسق کا درجہ ہے کامل مراد ہے جی. کفر یہ عید کب لیا گیا جی عام مفسرین کہتے ہیں عالم ازل میں لیا گیا انبیاء کی روحوں سے لیا گیا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آر نبی کو نبوت عطا کرتے ہوئے لیا گیا جب اللہ نے نبوت دی اللہ نے فرمایا اس شرط پہ نبوت دیتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو پھر تم اس کی خدمت میں جاؤ گے ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کا ساتھ بھی دو گے یہ حضرت خزیر کے انتقال کر جانے پر دلیل بھی آئی آپ نے سورت کا میں حضرت خضر کا پڑا مولانا نے وہاں حیات خضر پر بحث کی ہوگی یہ اس کی دلیل ہے اگر حضرت خضر نبی پاک کے زمانے میں زندہ ہوتے جس طرح لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دریاؤں میں رہتے ہیں اور دریاؤں کا نظام ان کے اختیار میں ہے اور لوگ پلوں سے گزرتے ہوئے وہاں حضرت خواجہ خضر کی نیاز پیسے پھینکتے رہتے ہیں اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو اس وعدے کے مطابق وہ نبی پاک کی خدمت میں آتے بدرو میں آپ کا ساتھ دیتے لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئے ہو ایمان قبول کیا ہو کسی جنگ میں آپ کا ساتھ دیا ہو کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے طرح حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی انبیاء انتقال کر چکے ہیں حضرت خضر کا بھی انتقال ہو چکا ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کا لقب یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہی خاص ہے جی باقیوں کو تو یہ کہیں گے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں بھائی یہ مانسیرا کے ایک عالم ہے مولانا شاہ عبد العزیز صاحب بڑے اچھے عالم ہیں اور بڑا مدرسہ ہے ان کا وہاں وہ کرونا وائرس کا شکار ہیں اور بڑی طبیعت ان کی نازک ہے ان کے لیے سب ادرات جتنے اضرات سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے یہ بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں ان میں جو وہ مخصوص خاص نفع دیتے ہیں معین یہ جائز نہیں ہے جی حضرت عثمان کا چالیس دن تک محاصرہ رہا صحابہ کرام کیوں چپ رہے حضرت عثمان خود ان کو منع کیا کرتے تھے کہ میرے لیے کوئی آدمی اپنا خون نہ گرائے یاجوج ماجوج کی بحث آپ نے پڑھ لی ہے وہاں یہ ہوگا جی عورتیں جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں لیکن ان کی جو امام بنے گی وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی اس صف کے درمیان ہی کھڑی ہوگی عالمین جی سے صرف مریم کی زندگی کا جہان کیوں مراد ہے دوسری ایتوں میں بھی جو بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضائیت دی گئی ہے وہاں بھی ہم نے یہی مانا کیا ہے جی روحانی علاج کے لیے حساب حساب وغیرہ کروانا کچھ نہیں ہے جی یہ سب فراڈ ہے ان, ان فراڈیوں کے نزدیک نہ جایا کریں کیا دین کی مخالفت ہمیشہ مشرقین نے کی ہے کفار ہوں یا مشرقین ہو یہی جو بھی دین کی مخالفت کرے گا وہ ظاہر بات ہے کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے ایک شخص چھ لاکھ کی گاڑی لیتا ہے اور دوسرے شخص کو بیچ دیتا ہے کہتا ہے چھ بات بعد سات لاکھ لوں گا یہ جائز ہے اگر کوئی شرط نہیں لگاتا کہ اگر تو نے چھ مہینے کے بعد لیٹ کر دیا تو پھر میں سات کی جگہ سوا ساتھ لوں گا کوئی شرط نہیں لگاتا تو یہ جائز ہے جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی اس آیت متوفی کا وافع کا میں زو مانا الفاظ یہ زو مانا نہیں ہے متفق کا میں نے پورا پورا لینا اور یہ لفظ اس لیے بولے گئے تاکہ یہ ثابت ہو کہ جسد مار رو دونوں اٹھا لیے گئے جسم بھی اور روح بھی نبی پاک کی قبر پر جب درود پڑا جاتا ہے تو آپ نہیں سنتے جس طرح باقی فوت ہونے والے لوگ دنیا والوں کی بات نہیں سنتے آپ بھی دنیا والوں کی بات سلام پیغام نہیں سنتے ہیں فرد نماز کے بعد جو دعا ہے یہ اتفاقی اجتماع ہے یعنی وقت ایسا آ ہے کہ مقتدیوں اور امام کے دعا مانگنے کا وقت ایک ہے لازم سمجھ لینا کہ امام کے ساتھ مانگنی ہے اسی کے ساتھ منہ پہ ہاتھ پھیرنے ہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا جی تو نظر لگ گیا من پیا کر جی سٹواڑو نظر نظری دوائی لاؤنا کلینے